وک اللہ علطنف الوافی بماف صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس میں احادیث کا تقرار نہیں ہے اس لیے ان احادیث کی تعداد جو الوافی میں ذکر کی گئی ہیں دو ہزار سے کم ہے اس کتاب میں دس مقاصد ہیں پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے دوسرا مقصد علم اور علم کے مصادر سے تعلق رکھتا ہے اور تیسرا مقصد عبادات کے بارے میں ہے عبادات کے مقصد میں کئی کتب ہیں پہلی کتاب کتاب و ہے اور کتاب و میں کئی فصول ہیں اور پہلی فصل ہم پڑھ چکے ہیں دوسری فصل آج کل پڑھ رہے ہیں اور وہ حیض کے بارے میں ہے حیض کے بارے میں جو فصل ہے اس میں دو حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اور تیسری حدیث آج پڑھیں گے اس حدیث کا مجموعی طور پہ نمبر ہے 289 ایٹی باب نمبر دو باپ الغسلو من حید اور نفاس سے غسل کرنا جن کے حیض اور نفاس کا جو غسل ہے وہ کیسے ہوگا اور اس کے بارے میں دیگر احکام و مسائل کا تذکرہ حیض کس کو کہتے ہیں اس خون کو کہتے ہیں جو ہر جوان عورت کو ہر مہینے میں آتا ہے پانچ دن کسی کو چھ دن کسی کو سات دن وغیرہ وغیرہ اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کی وجہ سے آتا ہے تو حدیث نمبر کون سی ہے 289 ایٹی قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن عائشة ان عشۃ ان نمرعۃ علۃَََََََََََََ نبی يہ صن غسليحہ ميں محيد ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں ان غسليہ من المحيدى اپنے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا کہ جب حیض کا غسل کرے تو کیسے کرے امرہا کی فتق تو آپ علیہ السلاۃ اسلام نے اسے بتایا کہ وہ کیسے غسل کرے آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ کیسے غسل کرے تو غسل کرنے کے یہ آداب وغیرہ آپ نے اس عورت کو بتائے قال آپ نے جب غسل کا طریقہ بتا لیا غسل کی تفصیلات ذکر کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کہا خودی پھر ستا مم مسکن لو فرستاً ٹکڑا پھرسا کہتے ہیں روئی کے ٹکڑے کو یا کپڑے کے ٹکڑے کو تو خدی پھرستاً کپڑے کا ایک ٹکڑا لو یا روئی کا ایک ٹکڑا لو مم مسکن کستوری سے یعنی کہ وہ ٹکڑا ایسا ہو جس کے ساتھ کستوری کی خوشبو لگی ہوئی ہو فتق ہری تو اس کے ساتھ تہارت حاصل کرو کس کے ساتھ اس کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ اس روئی کے ٹکڑے کے ساتھ جس میں خوشبو لگی ہوئی ہے فتح ہری اس کے ساتھ تہارت حاصل کرو اس کے ساتھ پاکگی حاصل کرو اس کے ساتھ صفائی کرو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کے ٹکڑے کو جس میں خوشبو لگی ہوئی ہے یا روئی کے ٹکڑے کو جس میں خوشبو لگی ہوئی ہے اسے اپنی شرمگاہ پہ لگاؤ اور ہر اس جگہ پہ لگاؤ جہاں پہ حیض کا خون لگا ہے قالت وہ عورت کہنے لگی کیف اتطہر ہر میں کیسے طہارت حاصل کروں کیسے پاکگی حاصل کروں یعنی کہ روئی کے ٹکڑے کے ساتھ کیسے طہارت حاصل کروں اور یہاں پہ میں اپنی ماؤں اور بہنوں کو تنبی کرنا چاہوں گا بہت سی عورتیں اس حکم پہ عمل نہیں کرتی میرے علم میں یہ بات آئی ہے بہت سی ایسی عورتیں جو دین سے محبت کرتی ہیں دین کے احکام پہ عمل کرتی ہیں ان کو یہ مسئلہ سرے سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس لیے حیض کے آخر میں شرمگاہ پہ اور جسم کے ہر اس حصے پہ خوشبو استعمال کرنی ہوتی ہے جہاں پہ حیض کا خون لگا ہو یہ عورت بھی کیا کہہ رہی کے رسول میں آپ نے کہا تہارت حاصل کرو صفائی کرو پاکیزگی حاصل کرو بیہ اس کپڑے کے ساتھ یعنی کہ جس پہ کسوری لگی ہوئی ہے اس روئی کے ٹکڑے کے ساتھ جس پہ کسوری کی خوشبو لگی ہوئی ہے اس عورت نے پھر کہا کیسے قال تو آپ علیہ السلاۃ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ کا لفظ اللہ کے ذکر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور تعجب کے طور پہ بھی عرب حضرات استعمال کرتے ہیں کبھی سبحان اللہ کبھی اللہ اکبر جب وہ کوئی عجیب بات سنیں تو تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ یا کہتے ہیں اللہ اکبر اور یہ عربوں کی بڑی اچھی عادت ہے یعنی کہ اللہ کا نام بھی لیا اللہ کی پاکیزگی کا اعلان بھی کر دیا اور ساتھ تعجب کا اعلان بھی کر دیا تو کیا کہا سبحان اللہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے پاکیزگی حاصل کرو صفائی کرو یعنی کہ اس روئی کے ٹکڑے کے ساتھ یا اس کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ علیہ ام موملی ایشا فرماتی ہیں فَجْتَبَدْتُهَا میں نے اس عورت کو کھینچا علیہ اپنی طرف نبی علی صلی اللہ علیہ سے بار بار سوال کر رہی ہے کیسے کیسے ام المم ایسا کہتی میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا فَقُلْتُو تو میں نے کہا تَتَبَّعِي بِهَا اس چکڑے کے ساتھ کپڑے کے چکڑے کے ساتھ یا روحی کے چکڑے کے ساتھ تَتَبَّعِي پیچھا کرو آثار الدم خون کے نشان کا یعنی کہ یہ کپڑا خون کے نشان پہ لگاؤ جہاں جہاں پہ خون لگا تھا وہاں وہاں پہ یہ خوشبو والا کپڑے کا ٹکڑا لگاؤ یا روئی کا ٹکڑا لگاؤ تو اس عورت نے آپ سے سوال کیا تھا حید کے غسل کے بارے میں آپ نے حید کے غسل کی تفصیلات بتائیں اور وہ ساری وہی ہیں جو عام غسل کی ہوتی ہیں جو خاص باتیں ہیں وہ یہاں پہ بتا دی گئیں جو باقی غسل سے ہٹ کر ہیں یعنی کہ حیض کا غسل جنابت کے غسل کی طرح ہے جیسے مرد حضرات جنابت کا غسل کرتی ہیں جیسے خود عورتیں جنابت کا غسل کرتی ہیں البتہ جو فرق ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں یہاں پہ تو پہلی حدیث میں پہ کیا فرق بتایا گیا ہے کہ غسل حیض میں عورت غسل کے آخر میں کپڑے کا ٹکڑا استعمال کرے گی یا روی کا ٹکڑا استعمال کرے گی جس پہ کستوری کی خوشبو لگی ہوئی ہوگی اور وہ کہاں پہ لگائے گی جہاں جہاں پہ حیض کا خون لگا تھا اور اگر کو سوڑی کی خوشبو نہ ملے تو پھر کو اور خوشبو لگا لے ایسی خوشبو لگائے جو اس کے جسم کو نقصان نہ دے اور اس سرویز سے پتا چلتا ہے نبی علیہ السلاط اسلام کے اخلاق کا اور آپ کی حیا کا اور آپ کی بردباری کا عورت بار بار کہہ رہی ہے کیسے کیسے حالانکہ یہ بات سمجھنا کو زیادہ مشکل نہیں تھا تو آپ تعجب کر رہے ہیں اس عورت پہ کہ وہ اس آسان سے مسئلے کو کیوں, کیوں نہیں سمجھ رہی لیکن آپ نے اسے ڈانٹا نہیں ہے اسے برا بلا نہیں کہا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم کن زین ہو تم بے ہو تم احمق ہو ایسی کوئی بات آپ نے نہیں کہی یہ چیز دلال کرتی ہے آپ کے خلاق اور آپ کے حیا پہ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ عورتوں کا کتنا احترام کرتے تھے اور اس وجہ سے ایشا کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ جب دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو عورت کو اپنی طرف بلا لیا اور علیحدگی میں اسے مسئلہ سمجھا دیا اس کے بعد مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ حیض کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا حیض کی حالت میں عورتیں تلاوت کلام پاک کر سکتی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ علماء کلام کا فتویٰ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں تلاوت نہیں کر سکتی لیکن درست موقف راج موقف یہی ہے کہ عورتیں حیض کی حالت میں تلاوت کر سکتی ہیں کیوں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے پہلی دلیل کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم عورت کو حیض کی حالت میں تلاوت سے روک سکیں ہر انسان ہر حالت میں تلاوت کر سکتا ہے اب اگر کوئی کہتا ہے حیض کی حالت میں تلاوت منع ہے تو دلیل وہ لے کر آئے گا ہم نہیں دیں گے دلیل دلیل اس کے ذمہ ہے جو پابندی لگا رہا ہے تو اس بارے میں کوئی وعدے سری اور صحیح دلیل نہیں ہے جو دلیل ذکر کیے جاتے ہیں یا وہ ضعیف قسم کی روایات ہوتی ہیں ناقابل اعتماد ناقابل اعتبار یا صحیح عادیث ہوتی ہیں تو ان میں یہ مسئلہ وعدے نہیں ہوتا دوسرے نمبر پہ پہلی دلیل میں دے چکا ہوں کہ منع ہونے کی دلیل نہیں ہے پابندی کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ میری پہلی دلیل ہے دوسری دلیل کئی ایک احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت حیض کی حالت میں ممنوع نہیں ہے مثال کے طور پہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام ام المؤمنین عائشہ سے کہہ رہے ہیں جب آپ حجر عمرے کے لیے گئے تھے اور مکہ داخل ہونے سے پہلے ام المؤمنین عائشہ کو حیض کا خون آ گیا حیض کی حالت میں مکہ میں رہیں احرام کی پابندیوں میں رہیں پاک ہونے کے انتظار کرتی رہیں تاکہ عمرہ مکمل کر سکیں لیکن ابھی پاک نہیں ہوئی تھی کہ حج کے ایام شروع ہو گئے آرز الحجہ حج کا دن ہے یہ شروع ہو گیا اب ام ممن عائشہ رو رہی ہیں پریشان ہیں تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم حج کی نیت کر لو اور سارے وہ کام کرو اف علی ما فلحاد سارے وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے نماز تو پہلے ہی ممنوع تھی اس موقع پہ یہ بتایا کہ وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے اب حاجی کیا کرتے ہیں حاجی اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں حاجی تلاوت بھی کرتے ہیں حاجی اے اے نمازیں بھی پڑھتے ہیں حاجی طواف بھی کرتے ہیں صفا مروا کی صحیح بھی کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے تو پتہ چلا حیض کے ہاتھ میں طواف ممنوع ہے اور حیض کے ہاتھ میں نماز ممنوع ہے اگر تلاوت مملو ہوتی تو آپ یہ مسئلہ واضح کر دیتے اور صحیح سندوں کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچ جاتی اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بات معلوم ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور صحابہ کلام کو بھی آپ ترغیب دیتے تھے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی تو ذکر سب سے بڑا کیا ہے قرآن ذکر ہے تو جیسے آپ نے نماز سے روکا ہے حیض کی حالت میں اگر تلاوت ممنوع ہوتی تو آپ کہتے کہ یہ ذکر بھی حیض کی حالت میں ممنوع ہے جب کہ آپ نے ایسا نہیں کہا اور جن علماء کے نام نے یہ موقف رکھا ہے کہ حیض کی حالت میں تلاوت جائز ہے ان میں ایک امام بخاری ہیں امام توری ہیں امام ابن تیمیہ ہیں امام ابلقیم ہیں امام ابن ہزم ہیں امام ابن مندہ ہیں اور موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدد شیخ البانی ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہی مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا وہ تلاوت قرآن کریم پکڑ کر, کر سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم پکڑے تو دستانے کے ساتھ کسی ایسی چیز کے ساتھ جس کی وجہ سے برائے راست قرآن پہ ہاتھ نہ لگے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کسی عورت کا اصرار ہو کہ میں ہاتھ لگا کے تلاوت کرنا چاہتی ہوں اگر منع ہونے کی کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ تو ہم کہیں گے کہ اگر تمہارا اصرار ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دستانے پہن کر یا کسی اور چیز کے ذریعے قرآن کریم کے اور کو دائیں بائیں کیا جائے آگے پیچھے کیا جائے اس کے بعد وفی روایت مسلم مسلم شریف کی ایک رویت میں ہے گفتگو جاری ہے حیض اور نفاظ کے غسل کے بارے میں تو مسلم کی ایک روت میں آتا ہے نہ عائشہ روایت ہے کہ ان اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کہ اسماء نے سوال کیا نبی علیہ السلط سے حیض کے غسل کے بارے میں اس روایت سے پتہ چل گیا کہ پچھلی روایت میں جس عورت کا تذکرہ ہوا تھا کہ اس نے آپ سے سوال کیا وہ کون تھی وہ اسماء تھی لیکن کون سی اسماء فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ اسماء جو جناب عائشہ کی بہن ہیں وہ اسماں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں لیکن یہ اسماں وہ نہیں ہیں یہ اسماں انساریاں ہیں انساری خاتون ہیں اسماں بنت شکل تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا حید کے غسل کے بارے میں فقالا تو آپ نے کہا تاخد احداکن ماءہا وسدرتہا تم میں سے ایک لے کیا لے؟ ماءہا اپنا پانی لے وسیط رہتا اور اپنے بیری کے پتے لے ان کے حید کا غسل کرنے کے لیے خصوصی اہتمام ہونا چاہیے سادہ پانی نہ ہو وہ پانی ہو جس میں بیری کے پتے ملائے گئے ہوں اور آج کے زمانے میں بیری کے پتوں کی جگہ کیا لے لے گا صابن لے لے گا تو فرمایا تھا خود اہدا کنہ تم میں سے ایک لے ماں اپنا پانی وسیط رہتا اور بیری کے پتے لیے فتطہر ہر تو وضو کرے فتحسن الطہور تو اچھی طرح وضو کرے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے ثم تصب على راسی پھر پانی بہائے پانی ڈالے على راسی اپنے سر پہ, پہ پہلے کیا ہو چکا ہے وضو ہو چکا اچھی طرح اس کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالے اپنے سر پہ پانی بہائے فتدلکہ شدیدہ تو اپنے سر کو اچھی طرح ملے پانی ڈالے تو پانی صرف بہانہ نہیں ہے بلکہ سر کے بالوں کو اچھی طرح ملنا ہے تاکہ پانی اچھی طرح سر کے بالوں میں داخل ہو جائے ہتھی تب لوگا شونحا یہاں تک کہ تب وہ پہنچ جائے کون پہنچ جائے وہ عورت وہ عورت پہنچ جائے شو راسیہ اپنے سر کی جڑوں تک یعنی کہ اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح حرکت دے اچھی طرح ملے یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے سر کی جڑوں تک پہنچ جائے سب والی ہلما پھر وہ اپنے اوپر پانی ڈالے پہلے کہاں ڈالا تھا اپنے سر کے اوپر اب اپنے اوپر یعنی کہ اپنے پورے جسم پہ پانی ڈالے اور بہائے بڑی خوش قسمت ہیں وہ مائیں اور بہنیں جو ہمارے ساتھ اس درس اس درس میں شریک ہیں اس سے پہلے یہ عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں کس سے اپنے خامد سے یا کسی مولوی صاحب سے فون کرتی ہیں اور مولوی صاحب اپنے الفاظ میں مسئلہ بتاتے ہیں خامد اپنے الفاظ میں بتاتا ہے اب آپ برائے راست نبی علی سعد اسلام کے الفاظ سن رہی ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے فرمایا تم تصب علی حلم پھر وہ عورت اپنے اوپر پانی بہائے ڈالے ثُمَّتَ خُدُ فِرْسَتًا مُمَسَّقَ پھر وہ لے فِرْسَتًا روئی کا ٹکڑا یا کپڑے کا ٹُکڑا مُمَسَّقَتًا جس پہ کسطوری کی خوشبو لگی ہوئی ہو فَتَطَحَرْ بِحَا تو اس کے ساتھ تحارت حاصل کرے اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرے اس کے ساتھ صفائی کرے کس کی؟ اپنی شرمگاہ کی اور جہاں جہاں پہ حیض کا خون لگا تھا اس جگہ کی بلکہ کچھ روایات سے پتا چلتا ہے کہ روئی کا یہ ٹکڑا یا کپڑے کا یہ ٹکڑا جس پہ کسوری لگی ہے اسے شرمگاہ میں بھی داخل کیا جائے تاکہ بدبو ساری ختم ہو جائے فقالت اسما تو اسما کہنے لگی وہ خاتون وقفہ بہا کہ وہ عورت روئی کے ٹکڑے کے ساتھ کیسے صفائی کریں کیسے پاقیدگی کی حاصل کریں فقال تو آپ نے کہا سبحان اللہ یعنی کہ اللہ پاک ہے یعنی کہ مجھے تمہارے اوپر تعجب ہے اتنی وعد بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تتا اس روئی کے ٹکڑے کے ساتھ اس پہ خوشبو لگی ہے اس کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ اس پہ قصوری لگی ہے تحالت حاصل کرو فقالت عائشہ تو ام المومن عائشہ نے کہا کیا کہا وہ بعد میں آئے گا درمیان میں بریکٹ آ گئی ہے میں کئی دفعہ وعدے کر چکا ہوں کہ عربی میں بریکٹ کا یہ انداز ہے آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ کے لفظ کے بعد چھوٹی سی لکیر ہے پھر تین لفظ ہے پھر چھوٹی سی لکیر ہے تو یہ دونوں کیا ہو گئی جیسے اردو میں بریکٹ ہوتی ہے فقالت عائشہ جناب عائشہ نے کہا کیا کہا اس سے پہلے وضاعت ہے کہ انہا تخفی دالکہ گویا کہ وہ وہ کون جنابِ عیشہ تخفی چھپا رہی تھی دالکہ اس بات کو یعنی کہ جنابِ عیشہ نے کوئی بات کہی اس عورت سے اور یہ بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے جنابِ عیشہ اپنی گفتگو کو اپنے الفاظ کو باقی لوگوں سے چھپانا چاہتی ہوں ان کے آستہ آواز سے کہا کیا کہا تطبعین اثر دم۔ کہ خون کے نشان کی پیروی کرو خون کے نشان کا پیچھا کرو یعنی خون کے نشان پہ روئی کا یہ ٹکڑا استعمال کرو کپڑے کا یہ ٹکڑا وہاں پہ لگاؤ وسعت ہو اور اس عورت نے آپ سے سوال کیا جناب جنابت کے غسل کے بارے میں بھی دوسرا اس کا سوال تھا غسل جنابت کے بارے میں پہلا سوال تھا اسلے حیض کے بارے میں فقال تو آپ نے کہا تھا خدمان کہ وہ عورت کیا کرے پانی لے جس کے اوپر جنابت کا غسل واجب ہے وہ کیا کرے تاخمان پانی لے فتح تو اس پانی سے کیا کرے وضو کرے فتح تہورا تو وضو اچھی طرح کرے ان کا طریقے سے کرے او تو بل وہ یا آپ نے کہا کہ وہ وضو مکمل طریقے سے کرے یا تحسن و تحور کے لفظ استعمال کیے یا تبل غور کے لفظ استعمال کیے راوی کو شک ہے کہ آپ نے کون سے لفاظ استعمال کیے تھے جناب ایشا کو شک ہے یا جناب ایشا کو شک نہیں تھا بعد میں جنہوں نے ان سے حدیث سنی یا جنہوں نے اس سے حدیث سنی جس نے ان سے حدیث سنی ان میں سے کسی ایک کو شک ہے کسی نہ کسی راوی کو شک ہو گیا ہے اللہ کے رسول نے توسی کلف استعمال کیا تھا یا تبلغ تبل کا توسی اچھی طرح وضو کرے تبلغ تبلے مکمل طور پہ وضو کرے تصبو وضو کے بعد کیا کرے پھر تصبو ڈالے اللہ راسی اپنے سر پہ اپنے سر پہ, پہ پانی ڈالے فتح تو اپنے سر کو ملے تب لگا شراسی یہاں تک کہ وہ عورت پہنچ جائے اپنے سر کی جڑوں تک پانی سر کی جڑوں تک پہنچائے والی حلما پھر اپنے اوپر پانی بہائے تاکہ پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچ جائے کوئی حصہ خشک نہ رہے فقال تو پھر کہا جناب ایشا نے کتنی اچھی عورتیں تھیں انصاریوں کی عورتیں لم یکن یمناف دین کہ انہیں حیا دین سمنے سے منع نہیں کرتی تھی شرم و حیا کا وہ پیکر تھیں لیکن دین سمنے کے معاملے میں شرم و حیا کو انہوں نے رکاوٹ نہیں ملنے دیا حید کے مسائل پوچھے غسل جنابت کے مسائل پوچھے اللہ کے رسول سے پوچھے براہ راست پوچھے اس معاملے میں شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننے دیا تو اس روایت سے کیا پتا چلا نمبر ایک شرم و حیا بہت اچھی خوبی ہے ایمان کی علامت ہے لیکن دین سیکھنے کے معاملے میں شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے نمبر دو پتا چلا کہ عورت کے اسرے جنابت اور اسرے حید میں فرق ہے تو فرق کیا ہے غسل حیض میں خوشبو استعمال کرے گی اور غسل جنابت میں خوشبو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے ایک اور فرق دیگر روایات میں آیا ہے کہ غسل جنابت میں سر کی مہڈیوں کو کھولنا نہیں جائے گا ضروری نہیں ہے کھولنا جب کہ حیض میں سر کے بالوں کی مہندیوں کو کھول دیا جائے گا تاکہ پانی اچھی طرح سر کے بالوں کے ایک ایک حصے تک پہنچ جائے آدم ان کے لیے اجازت چاہتا ہوں آپ سے اس کے بعد باب نمبر تین باب الہادہ یہ باب اب استحادا کے بارے میں ہے پہلے باب باپ حید کے بارے میں تھا اور اب باب کس بارے میں استحادا کے بارے میں حید اور استحادہ میں کیا فرق ہے حید وہ خون ہے جو ہر مہینے ہر نوجوان عورت کو آتا ہے اور یہ عورت کے جوان ہونے کی علامت ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ بچہ جنم دینے کی صلاحیت یہ رکھتی ہے جس عورت کو حید کا خون نہ آئے وہ اپنا علاج کرواتی ہے پریشان ہو جاتی ہے اس کے برعکس استحادہ یہ بیماری ہے حیض کے علاوہ بھی خون آئے یہ بیماری ہے تو عورتیں علاج کرواتی ہیں اگر انہیں اسدا کا خون آئے اس کا خون ان ایام کے علاوہ آتا ہے جو حیض کے ایام ہوتی ہیں حیض کا خون سیاہی محل ہوتا ہے اس کا کا خون سیاہی محل نہیں ہوتا حید کا خون موٹا ہوتا ہے استحادا کا خون موٹا نہیں ہوتا حید کے خون سے بدبو آتی ہے استحادا کے خون سے ویسی بدبو نہیں آتی حدیث نمبر دو سو نبے اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انائش قالت ام المومنین عائشہ سے رویت ہے قالت وہ کہتی ہیں جات فاطمہ بنت ابی حبیش الیلنبی صلی اللہ عليه وسلم فاطمہ بنت ابو حبیش نبی علیہ السلام کے پاس آئیں فقالت انہوں نے کہا یا رسول اللہ اہلہ کے رسول انی مرات استحادو میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحادہ کا خون آتا ہے فلا اطہر تو میں پاک نہیں ہوتی کیونکہ یہ خون مجھے مسلسل آتا رہتا ہے تو میں ہمیشہ ناپاک رہتی ہوں اف اداسل پس کیا میں نماز ترک کر دیا کروں پس کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں فقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم تو نبی علیہ السلاح السلام نے فرمایا اللہ یعنی کہ تم نماز نہیں چھوڑو گی اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نپاک نہیں ہوتی ہو استحادی کی حالت میں لیکن زیادہ وعدے کیا کہ لا کہ تم نماز نہیں چھوڑو گی استحادی کی حالت میں ان نماز سوائے اس کے نہیں یہ تو ایک رگ ہے یعنی کہ اشتہادی کا خون کیوں آتا ہے یہ عورت کی کوئی رگ پھٹ جاتی ہے جب عورت کی رگ خون سے بھر جاتی ہے تو پھٹ جاتی ہے اس کے نتیجے میں خون آتا ہے ان کے نہیں یہ تو ایک رگ ہے ورئی سب ہائی یہ حیض نہیں ہے کہ تم نماز چھوڑ دو فائدہ اکبرت جب تمہارے حیض کا وقت آئے ان کے سیہادہ کا خون آ رہا ہے پھر حیض کے خون کا وقت آ گیا فلا تو تب نماز کو چھوڑ دیا کرو ایک عورت کو اس کا خون مسلسل آ رہا ہے چاند کے مہینے کے لحاظ سے اس کو پتا ہے کہ مجھے حید کا خون آتا ہے پانچ تاریخ سے لے کر بارہ تاریخ تک اس کا خون آ رہا ہے جب پانچ تاریخ شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے حیض کا خون شروع ہو گیا ہے اور یہ بارہ تاریخ تک جاری رہے گا تو جب پانچ سے بارہ تاریخ تک کی تاریخیں آئیں فائدہ اقبلت حی کی جب تمہارے حیض کا وقت آئے فدا اسلام نماز کو چھوڑ دو ویدا ادبرت اور جب حیض کا وقت چلا جائے ان کے دم تو اپنے آپ سے خون کو دھو لو اور دیگر وایا سے پتہ چلتا ہے کہ غسل بھی کر لو غسل کر لو خون کو دھو لو مسلی پھر نماز پڑھو تو اس طرح سے پتا چلا کہ اس کے خون کی حالت میں عورت نپاک نہیں ہوتی اس کی خون کی حالت میں نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے رمضان کے روزے رکھنا بھی ضروری ہے اور ایسی عورت سے اس کا خامن تعلق بھی کیم کر سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے کیسے پتا چلے گا کہ آج کل میرے حیض کے دن ہیں اور آج کل استحادا کے دن ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ جب اس کی وہ تاریخیں آ جائیں جن تاریخوں میں حیض کا خون آیا کرتا تھا جب استحادی کا خون شروع نہیں ہوا تھا اس کا خون تو اس سال شروع ہوا ہے پہلے سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے پہلے سالوں میں اسے معلوم ہے کہ میرے حیض کے ایام کون سی ہیں میرے حیض کی تاریخیں کون سی ہیں تو جس عورت کو حیض کی ایام معلوم ہو حیض کی تاریخیں معلوم ہو حیض کی ڈیٹ معلوم ہو جب وہ ڈیٹ آ جائے وہ تاریخیں آ جائیں وہ ایام آ جائیں تو ان دنوں نماز چھوڑ دے جب وہ ایام ختم ہو جائیں تو غسلے حیض کرے اور اس کے بعد نمازیں شروع کر لیں. نمازیں کیسے پڑا کرے ہر نماز سے پہلے جسم پہ لگا ہوا اس کا خون صاف کر لیا کرے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے لیکن جب حیض کے ایام ختم ہوں گے تب ایک دفعہ غسل حیض کرے گی اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو حیض کے ایام کی تاریخیں معلوم نہیں ہے جس کو حیض کی عادت معلوم نہیں ہے وہ کیسے فرق کرے گی سیاحدہ اور حیض میں وہ فرق کرے گی رنگ کے لحاظ سے جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حیض کا خون سیاہی مائل ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے بدبو دار ہوتا ہے جبکہ کہ کا خون سیاہی مائل نہیں ہوتا اور اس سے وہ بدبو نہیں آتی جو حیض کے خون سے آتی ہے اور وہ حیض کی طرح موٹا بھی نہیں ہوتا زاد البخاری امام بخاری نے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کچھ اضافہ بھی کیا ہے کچھ اضافی الفاظ لے کر آئے ہیں نبی علیہ السلاۃ اسلام کے کہ آپ نے کیا کہا اس عورت سے کس عورت سے فاطمہ بنتے ابو حبیش سے جن کی روایت ابھی اوپر گزری ہے آپ نے کہا سمت السلام پھر تم وضو کرو ہر نماز کے لیے جو عورت اشتہادی کے خون میں مبتلا ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی یعنی کہ زور کا وضو کیا زور کی نماز پڑھ لی زور کی سنتے پڑھ لی زور کے نفل بھی پڑھ لیے اب اثر کے نماز پڑھنے لگی ہے اثر کی نماز کا جب ٹائم ہوگا اثر کی نماز پڑھنے لگے گی تو دوبارہ وضو کرے گی چاہے اس کا وضو برقرار ہو یعنی کہ وضو اس لحاظ سے برقرار ہے کہ پخانہ نہیں کیا پیشاب نہیں کیا ہوا نہیں نکلی لیکن استحادا کا خون تو آ رہا ہے تو اس وجہ سے اصر کی نماز کے لیے جب اثر کی نماز کا وقت آئے گا دوبارہ وضو کرے گی ثم لکل پھر وضو کرو ہر نماز کے لیے حتیٰ وقتو یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کون سا وقت وہ حیض کا وقت لیکن جب تک حیض کا خون شروع نہیں ہوتا تب تک اشتہادہ کے ساتھ ایسے ہی چلے گی کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا استنجا کرے گی جسم پہ لگا ہوا خون دھو لے گی شرم پہ کچھ چیز رکھ لے گی تاکہ دورانی نماز خون نکلے تو کپڑوں کو خراب نہ کرے اور پھر وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی جب عصر کی نماز کا وقت آئے گا تو عصر کی نماز کرے گی دوبارہ یہیں کچھ کرے گی لیکن جب حیض کے یہاں آ جائیں گے تب نماز تر کر دے گی نماز نہیں پڑے گی جب حیض کے یام ختم ہو جائیں گے پھر غسلے حیض کرے گی اور اس کے بعد دوبارہ استحادی کی یہ ترتیب شروع ہو جائے گی جس کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے تو یہ اصول ہے کس عورت کے بارے میں استحادی کے بارے میں کیونکہ وہ مریض ہے اسے بار بار استحادی کا خون آتا ہے تو اس کا یہی علاج ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے پھر چاہے نماز میں وہ زیادہ کا خون آتا رہے نکلتا رہے وہ فرض پڑے گی سنتے پڑے گی اور اس نماز سے متعلقہ نفل بھی پڑے گی یہی حکم ہے توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی یہی حکم ہے اس آدمی کا جو گیس کا مریض ہے جسے بار بار ہوا جس کی خارج ہوتی ہے ہر دو منٹ کے بعد ہر پانچ منٹ کے بعد ہر دس منٹ کے بعد یعنی کہ اسے اتنی مورت نہیں ملتی کہ ایک نماز خیر و سلامتی سے پڑھ لے ہوا خارج ہوئے بغیر پڑھ لے جب مرض اتنا زیادہ ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو اس عورت کا, ہے جسے سہادہ کا خون آتا ہے ایسے ہی وہ آدمی جسے بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں ہر دو منٹ بعد تین منٹ بعد چار منٹ بعد پانچ منٹ بعد چھ منٹ بعد سات منٹ یعنی کہ اتنے جلدی آتے ہیں کہ وہ ایک نماز پیشاب کے قطرے خارج ہوئے بغیر نہیں پڑھ سکتا تو ان لوگوں کا پھر حکم کیا ہے جو استحادہ والی عورت کا ہے جب نماز کا وقت آئے تب وضو کریں اور پھر نماز پڑھتے رہیں چاہے ہوا خارج ہوتی رہے چاہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہیں لیکن اگر مریض وہ ہے جس کی ہوا خارج ہوتی ہے ایک گھنٹے کے بعد پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھیں اس وقت وضو کریں جب ہوا نکلنے کا خطرہ نہ ہو پیشاب کے قطرے نکلنے کا خطرہ نہ ہو کیونکہ ایک گھنٹہ وہ ان کا نکل جاتا ہے تو اس ایک گھنٹے میں ان کو چاہیے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں اس کے بعد حدیث نمبر دو سو اکانوے ہاں اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ہن ام عطی قالت جناب امی رضی اللہ عنہ سے ہے وہ کہتی ہیں کنال لا نعد سفر تھا سیا کہ ہم مٹیالے رنگ کے پانی کو اور زرد رنگ کے پانی کو کچھ بھی شمار نہیں کرتی थी القدرا مٹیالے رنگ کا پانی مٹی کے رنگ کا پانی خاکی رنگ کا پانی یا آپ کہہ لیں مٹی کے رنگ کی رتوبت و سفرا زرد رنگ کی رتوبت زرد رنگ کا پانی اسے ہم کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے یعنی کہ اسے ہم حید میں سے شمار نہیں کرتے تھے یہاں توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی حیض کا خون آیا اور حیض کا خون ختم ہو گیا لیکن رتوبت ختم نہیں ہوئی حیض کے خون ختم ہونے کے بعد مسلسل رتوبت جاری ہے پانی نکل رہا ہے کس رنگ کا زرد رنگ کا یا مٹی کے رنگ کا خون ختم ہو گیا ہے یہ رتوبت جاری ہے یہ پانی جاری ہے تو کیا عورت غسل کرے گی نہیں ابھی نہیں کرے گی چاہے یہ پانی نکلتا رہے دو دن اسے حیض کا حصہ شمار کیا جائے گا ام المؤمنین ایشا رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس عورتیں روئی کا ٹکڑا بیچتی کسی برتن میں ڈال کر یہ جاننے کے لیے کہ اس روئی کے ٹکڑے پہ ہماری رتوبت لگی ہوئی ہے ہماری شرمگاہ کا پانی لگا ہوا ہے تو کیا اس پانی کی حالت میں ہم غسل کر کے نماز شروع کریں یا ابھی انتظار کریں تو وہ کہا کرتی تھی جلدی نہ کرو انتظار کرو تو کب عورت غسل کرے گی ہے اس کا پھر جب خون بھی ختم ہو جائے رتوبت بھی ختم ہو جائے روئی ڈالی جائے تو روئی صاف نکلے سفید نکلے اس کے اوپر نہ سرخی کا رنگ ہو نہ زردی کا رنگ ہو نہ مٹیالہ رنگ ہو روئی اس حال میں نکلے کہ اگر اس کے اوپر کوئی پانی لگا ہوا ہے تو وہ سفید رنگ کا ہے تب وہ گسل کرے گی اب اس کے اوپر گسل واجب ہو چکا ہے اور یہ میں ان ایام کی بات کر رہا ہوں جو حیض کے خون کے منقطع ہونے کے فوراً بعد کے ایام ہیں ایک دوسری عورت ہے جس کے حید کا خون منقطع ہو گیا اس نے روئی ڈالی اپنی شرمگاہ میں روئی بار نکالی تو خشک تھی یا اس پہ پانی لگا ہوا لیکن سفید رنگ کا سرخ رنگ کا نہیں زرد رنگ کا نہیں مٹی کے رنگ کا نہیں اب اس نے یقین کر لیا کہ میں پاک ہو چکی ہوں حید کے خون سے اب اس نے غسل کر لیا غسل کر لینے کے دو تین دن کے بعد زرد رنگ کا پانی نکلا مٹیالے رنگ کا پانی نکلا اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے امتیا اس کی بات کر رہی ہے کہتی ہیں کہ کن نہ ہم لا نہ القدراتا ہم مٹی کے رنگ کی رتوبت کو وصفراتا اور زرد, زرد رنگ کی رتوبت کو شی کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھیں یعنی کہ ہم اسے حیض کے خون میں سے شمار نہیں کرتی تھی میں نے یہ مسئلہ بڑی تفصیل سے بتایا ہے مجھے امید ہے کہ میری مائیں بہنیں سمجھ گئی ہوں گی کیونکہ عام طور پہ عورتیں اس میں غلطی کرتی ہیں اسی لیے جناب ایسا خبردار کیا کرتی تھی اور اسی لیے میں نے یہاں پہ کچھ وقت لگایا ہے تاکہ میری مائیں بہنیں اس مسئلے میں غلطی نہ کریں اس کے بعد باب نمبر چار باب غسل دم حیدی یہ باپ کس بارے میں ہے حیض کے خون کو دھونے کے بارے میں یاد رہے کہ حیض کا خون پلید ہے اور اس کو اچھی طرح دھونا چاہیے اس کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے حدیث نمبر دو سو بانوے اس حدیث کے روایت کرنے میں اتفاق ہے کس کا امام بخاری مسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت نے نبی علی الصلاۃ اسلام سے سوال کیا فقالت اس نے کہا ان کے اپنے سوال میں کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ یہ سوال کرنے والی خاتون خود یہیں اسماط بنتے بکر ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے اور یہ جائز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کسی عورت نے سوال کیا وہ کوئی عورت تھی چاہے وہ خود تھی تو کہتی ہیں کہ ایک عورت نے سوال کیا اللہ کے کی رسول علیہ ساطو اسلام سے فقالت تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ارآ مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی ان کے ہم عورتوں میں سے کوئی بہا دن الحدہ جب اس کے کپڑے پہ حیض کا خون لگ جائے کئی فتسنا تو وہ عورت کیا کرے کپڑے پہ چادر پہ حیث کا خون لگ گیا ہے اب کیا کرے کیسے صاف کرے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے پہ حیث کا خون لگ جائے پھل ہو اسے چاہیے کہ اسے صاف کرے اپنے ناخنوں کے ساتھ یا اپنی انگلیوں کے ساتھ پھل اسے صاف کرے اپنے ناخن کے ساتھ یا اپنی انگلیوں کے ساتھ سم علی تم پھر اس پہ بار بار پانی چھڑکے پھر اسے پانی کے ساتھ دھوئے سم ملی تسلی فی پھر اس میں نماز پڑھ لے حدیث کا سجمہ آپ نے سن لیا سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں کہ ہمارا دین کتنا عظیم دین ہے چونسو سال پہلے اتنی تفصیلات مردوں کی مذی کے بارے میں مردوں کی منی کے بارے میں عورتوں کے حیض کے بارے میں عورتوں کے نفاذ کے بارے میں عورتوں کے سہادہ کے بارے میں اور ہر ایک میں فرق مذی کے معاملے میں کہ اسے دھویا جائے منی کے معاملے میں کہ کبھی دھو لیا جائے کبھی کچ لیا جائے فرق اور حیض اور استحادا میں فرق استحادی کی باری آ رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں عورت نماز پڑے گی رمضان کے روزے رکھے گی خاموں سے تلق کر سکتی ہے حیض کی باری آتی ہے تو نمازیں نہیں پڑے گی روزے نہیں رکھے گی بعد میں قزا دے گی اور حیض کے خون کے دھونے کے معاملے میں بھی شدت ہے تو یہ ساری معلومات نبی علی صدلام کو کہاں سے ملی اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اپنی طرف سے کوئی انسان یہ مسئلے بیان کرے جتنا بھی اکل مند ہو اتنا باریک فرق نہیں کر سکے گا اور باریک فرق بیان کرے گا تو کبھی غلطی بھی کرے گا لیکن نبی علی صدلام نے مسائل میں کوئی غلطی نہیں کی آج کی سائنس میڈیکل سائنس آپ کی ان تعلیمات کی تصدیق کر رہی ہے تعید کر رہی ہے تو اسے پتا چلا کہ آپ واقعی سچے نبی تھے اور اسے پتا چلا کہ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور آپ کی احادیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور پتہ چلا کہ ہمارا دین کتنا پاک صاف دین ہے طہارت کا اہتمام کرتا ہے صفائی کا اہتمام کرتا ہے پلی چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے اور وہ اقوام جنہیں آج ہم اپنے سے زیادہ صاف ستھرا کہتے ہیں اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا سمتے ہیں اپنے سے زیادہ اکل مند سمتے ہیں وہ تو سو سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے غسل ہی نہیں کرتے تھے عام طور پہ غسل نہیں کرتے تھے یہ چیزیں آپ کو ان کی کتابوں میں مل جائیں گی جو پرانے زمانے میں لکھی گئی ہیں ابھی جا کر بڑی مشکل سے غسل کرنا شروع ہوئے ہیں پھر بھی ان کے ہاں غسل کا وہ اہتمام نہیں ہے جو الحمدللہ ہمارے ہاں ہے ہمارا عظیم دین مرد سے کہتا ہے احتلام ہو جائے غسل کرو بیگم سے تعلق کیم کیا گسل کرو جمعہ کے دن غسل کرو عورتوں سے کہہ رہا ہے حیض کی وجہ سے غسل کرو خاموں سے تعلق کیم کیا غسل کرو اور حیض کا خون کی وجہ سے غسل کیا ہے تو خوشبو بھی استعمال کرو اللہ اکبر کتنا عظیم دین ہے ہمارا دین اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام کی بیویاں کتنی عظیم بیویاں تھیں کس قدر صفائی ستھرائی کا پاکیزگی کا اہتمام کرنے والی تھیں کہ نبی علیہ صد اسلام سے سوال ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اس حدیث میں سوال کرنے والی بھی عورت ہیں دو سو نوے میں بھی سوال کرنے والی کون ہے خاتون ہیں دو سو اے اے انانوے میں سوال کرنے والی بھی خاتون ہیں بلکہ اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی تھی دو سو اس میں سوال کرنے والی کون ہیں خاتون ہیں دو سو اٹھاسی میں ملمونی عیشہ سے سوال کرنے والی بھی خاتون ہیں تو یہاں پہ سوال کیا گیا ہے کہ جب عورت کے کپڑے پہ چادر پہ کمیز پہ شروار پہ خون لگ جائے تو کیا کریں تو آپ نے کہا کہ کیا کرے انگلی سے صاف کر لے جن کے خون خشک ہو چکا ہے تو پہلے انگلی سے صاف کرے ناخنوں سے صاف کرے اس کے بعد پانی سے دھوئے تاکہ یہ خون مکمل طریقے سے کپڑے سے نکل جائے پہلے کھرچنا ہے صاف کرنا ہے پھر دھونا ہے اور پھر اسی کپڑے میں نماز پڑ سکتی ہے عام طور پہ عورتیں سمتی ہیں کہ جس کپڑے پہ خون کا کطرا لگ گیا اب پورے کپڑے کو دھونا ضروری ہے پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے ہاں اگر کوئی عورت اس کا مزاج ایسا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا اسے گوارا نہیں ہے ان کپڑوں کو پہننا گوارہ نہیں ہے جن پہ قطرے حیض کے گر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں باب نمبر پانچ باب طہارت جسم الحاط حضا عورت کے جسم کا پاک ہونا اتنا عظیم دین ہے ہمارا دین کتنی باریکی ہے اس میں کتنی تفصیلات ہیں اس میں ایک طرف حید کے خون کو کہا جا رہا ہے پلید ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ حیدا عورت کا جسم پاک ہے یعنی کہ مخصوص جگہ سے خون نکل رہا ہے جہاں جا کے خون لگا ہے وہ جگہ نہ پاک ہے باقی عورت پاک ہے اس سے نفرت نہیں کرنی اس کو حقیر نہیں جاننا یہودیوں والی حرکتیں نہیں کرنی یہودی کیا کرتے تھے جس عورت کو حید کا خون آتا اس کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے تھے گھر سے باہر کسی جھونپڑی میں اس کو بیچ دیتے اپنے گھر میں اس کا داخلہ بند ہو جاتا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے لیکن ہمارا دین اس میں اعتدال ہے بڑا عظیم دین ہے ہمارے نبی بڑے عظیم ہے حیض کی حالت میں بھی آپ کو عورتوں سے نفرت نہیں ہے آپ نے ہی سب سے پہلے عورتوں کو اہمیت دی آج یہ لوگ اعتدال سے باہر نکل رہے ہیں پہلے لوگ بھی اعتدال کو ترک ہوئے تھے کہ عورت کو حقیق جانتے خصوصاً حیض کے ایام میں اور آج کے لوگ بھی اعتدال سے باہر نکل رہے ہیں عورت کو اتنا آگے لے جا رہے ہیں کہ غلوب کر رہے ہیں مبالغہ کر رہے ہیں اسلام اعتدال کا دین ہے حق کا دین ہے تو آئیے دیکھئے حدیث نمبر 293 قاف اس حدیث کے رویت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام مخالی کا امام مسلم کا انعائشت رضی اللہ عنہ ام المومنی عائشت سے رویت ہے وہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکیو فی حجری وانہائد کہ نبی علیہ السلام میری گود میں ٹیک لگاتی انہاید جب کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی سب قرآن پھر قرآن کی طرحت کرتے دیکھیے ایک طرف نبی علی السلاۃ اسلام کا جناب عشا سے پیار جناب عشا سے محبت کہ حیض کی حالت ہے پھر بھی آپ نے سر ان کی گود میں رکھا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ حیض کی حالت میں عورت پلید نہیں ہو جاتی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے جسم پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ ہا, آپ کے ہاتھ پلید ہو گئے ان کو دھوئیں نہیں اس حالت میں وہ پاک ہے اسی لیے نبی علیہ سد اسلام جناب ایشا کی گود میں سر رکھ کر کیا کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر دو سو چورانوے ٹو نائنٹی فور مین اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم انحائشہ ام ممن عائشہ سے روایت ہے قالت وہ کہتی ہیں کن تو اشرب انحد میں کوئی چیز پیتی جب کہ میں حیض کے ہاتھ میں ہوتی یعنی کہ میں پیتی یہ نہیں بتایا کیا پیتی مثال کے طور پہ پانی پیتی یا دودھ پیتی کہتی کن تو اشرف میں پیتی جب میں حیض کے ہاتھ میں ہوتی سما بلبی یا صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں وہ برتن نبی علیم کو پکڑا دیتی مؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک رکھتے میرے منہ کی جگہ پہ اللہ اکبر قربان جاؤں اپنے نبی پہ اور قربان جاؤں امن عائشہ جو ہماری ماں ہے نبی علی سات اسلام کو کتنا پیار ہے ہماری اس ماں سے اور آج کئی بدبخت نبی علی سلاۃسلام کی بیویوں کو برا بلا کہتے ہیں صحابہ کے کو برا بلا کہتے ہیں خصوصا ہماری ماں جناب عائشہ اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ گستاخ اللہ کے رسول کے گستاخ وہ ہے جو نبی علیہ سات کی محبوب ترین بیگم کی توہین کرے ان کی گستاخی کرے اللہ کے رسول کو کتنا پیار ہے جناب ایشا سے کہ گلاس میں جہاں سے جناب ایشا پانی پیتی نبی علیہ و اسلام اسی جگہ پہ اپنا منہ لگاتے نفرت نہیں کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب ایشا کے منہ کے جراثیم لگ گئے ہیں اور اس کے جراثیم مجھے لگ گئے تو میں بیمار ہو جاؤں گا ایسا چکر نہیں ہے محبت ہے اسے پتا چلا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو پیار دیں انہیں عزت دیں انہیں محبت دیں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس قدر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میاں بیوی کو دیکھتے رہیں کہ آپس میں کیا کر رہے ہیں یہ جو ہمارے پاکو ہند کا جوائنٹ سسٹم ہے اس نے میاں بیوی کے لیے مسائل پیدا کر دیئے خامت بیوی بی کو یہ پیار نہیں دے سکتا بلکہ خامت باضبح بیوی بی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا کھانا کھائے تو باقی بھائی باقی لوگ کہتے ہیں لوگ یہ تو رن مرید ہے بیوی بی کے پیچھے لگا رہتا ہے بیوی بی اس کے اوپر چھا گئی ہے غالب آ گئی ہے اس چیز نے میاں بیوی بی کے تعلقات کو خراب کر دیا ہے میاں بیوی بی الگ رہتے ہوں چاہے ایک کمرے کا مکان ہو یا بڑے مکان کی حویلی میں ان کا ایک کمرہ الگ ہو جہاں ان کو الگ بیٹھنے کا حق حاصل ہو الگ بیٹھ کے کھانا کھانے کا حق حاصل ہو تو پھر یہ پیاروں محبت آپس میں ہوتا ہے میرے جو بھائی یہ حدیث یعنی کہ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسی محبت کریں تاکہ رحمان رادی ہو اور شیطان ناراض ہو جائے جو چاہتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال جائے اگر آپ بیوی کو اس طرح محبت دیں پھر کبھی بیوی کو ڈانڈ بھی لیں تو آپ کی ڈانڈ برداشت کر لے لیکن ہر وقت ڈانتے رہنا برا بلا کہنا اور کبھی پیار نہ دینا اس کے نتیجے میں معاملات طلاق کی طرف بڑھتی ہیں تو یہاں پہ جناب ایسا کیا کہہ رہی ہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی پانی پیتی اور جہاں میرا منہ لگتا تھا اللہ کے رسول اسی جگہ پہ منہ لگا کے پانی پیتے یا دودھ پیتے تو پتہ چلا کہ حیض کی حالت میں عورت پلید نہیں ہے اس کا لعاب پلید نہیں ہے تو فیادہ افاہ آپ رکھتے اپنا منہ الا مود میرے منہ کی جگہ پہ فیشرب اور مشروب پیتے جو کچھ گلاس میں ہوتا برتن میں ہوتا وہ پیتے آگے کیا کہتی ہیں وہ اط ارق اور میں ہڈی سے گوشت نوچتی الارک اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے گوشت نوچ لیا گیا ہو لے لیا گیا ہو تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہو تو وہ ہڈی سے پکڑا دیتی آپ کو دے دیتی فیضع موضی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پہ رکھتے اللہ اکبر کیا پیار ہے ہمارے نبی کو ہماری ماں سے صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کو چاہیے کہ نبی علیہ السلاۃ سے بھی محبت کرے اور آپ کی بیویوں سے بھی محبت رکھے کہ یہ ہماری مائیں ہیں یہ ہمارے نبی کی بیویاں ہیں اور جناب عائشہ کی انحادی سے سبق حاصل کریں آپ بھی اپنی بیوی کو ایسا پیار دیں آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے محبت کریں یہ ہمارا رویہ غلط ہے کہ محبت کن کے لیے بچوں کے لیے محبت کن کے لیے باہر کے دوستوں کے لیے بیوی کے لیے کیا ہے ڈانچ بیوی کے لیے کیا ہے غصہ بیوی کے لیے کیا ہے تھپڑ تو پتہ کیا چلا ان حدیث سے کہ حیضہ عورت کا جسم پاک ہے تو باب نمبر چھ باب مباشرت الحا عورت سے جسم لگانا حیض عورت کے جسم کے ساتھ جسم لگانا یہاں مباشرت سے مراد جمع نہیں ہے اردو میں معاشرت کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کیا جمع کرنا ہم بسری کرنا جبکہ عربی میں معاشرت کے دو معنی ہوتے ہیں کبھی معنی ہوتا ہے جمع کرنا اور کبھی مانا ہوتا ہے جسم کے ساتھ جسم لگانا اور یہاں پہ مراد جسم کے ساتھ جسم لگانا ہے تو حیضہ عورت کے جسم کے ساتھ جسم لگانا حدیث نمبر دو سو پچانوے کاف عدیس کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری ام ہیں, ام ہیں, ام ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی حیث کی حالت میں ہوتی ہم میں سے کوئی یعنی کہ ہم آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی ہم آ, جو آپ کی بیویاں تھیں ہم میں سے کوئی جب حیض کے حالت میں ہوتی اور نبی علی اللہ اس کے ساتھ مباحثت کرنا چاہتے یعنی کہ اس کے جسم کے ساتھ جسم لگانا چاہتے اس کے ساتھ لیٹنا چاہتے ہمارا ہاں تو آپ اس بیوی کو حکم دیتے ان تک تذر کہ وہ چادر پہن لے اظہار سے مراد وہ چادر ہے جو شلوار کی جگہ پہ پہنی جاتی ہے اس زمانے میں عام طور پہ مرد اور عورتیں دو چادریں پہنا کرتے تھے اوپر کی چادر کو کہتے تھے رضا اور نیچے کی چادر کو اظہار تو یہاں پہ اظہار کا تذکرہ یعنی گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شلوار پہن لو تو آپ اس بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ چادر پہن لے یہ حکم کب دیتے فی فوری اس کے حیض کے جوش کے وقت میں یعنی کہ جن دنوں حیض اپنے عروج پہ ہوتا حیض کا خون کثرت سے آ رہا ہوتا زور سے آ رہا ہوتا ان دنوں میں آپ اپنی اس بیوی کو حکم دیتے جس سے آپ جس کے ساتھ لیٹنا چاہتے اسے حکم دیتے کہ چادر پہن لو سماشروہ پھر آپ اس کے ساتھ لیٹتے اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگاتے اس سے کیا پتا چلا یہ اندر کی باتیں امہات کیوں بتا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے نفرت نہیں کرنی حیض کی حالت میں بھی عورتوں کو پیار دینا ہے حیض کی حالت میں بھی اپنی بیگم کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں قالت جناب ایشا کہتی ہیں پہلے یہ معلومات دیں پھر وارننگ بھی دی کہا وی کم یم لکھو اربہ کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم لکھو کہ تم میں سے کون ہے یم لکھو جو کنٹرول رکھتا ہو ار اپنی شرمگاہ پہ یا اپنی شہوت پہ تم میں سے کون ہے جو اپنی شہوت پہ کنٹرول رکھتا ہو اپنی شرمگاہ پہ کنٹرول رکھتا ہو جیسے نبی علی السلاط وسلام کو کنٹرول تھا اپنی شرمگاہ پہ وارننگ دے رہی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو خطرہ ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی بی کے ساتھ لیٹوں گا تو معاملہ جمع تک پہنچ جائے گا تو پھر وہ اپنی بیگم کے ساتھ نہ لیٹے اسے دور رہے جسم کے ساتھ جسم لگانے سے بھی اتناب کرے لیکن جس کو پتا ہے کہ مجھے کنٹرول ہے اپنے اوپر اور میں اس حالت میں گناہ میں واقع نہیں ہوں گا ہم بستری نہیں کروں گا تو حیض کی حالت میں بیگم کے ساتھ لیٹ سکتا ہے پیار کر سکتا ہے بوسے دے سکتا ہے گلے لگا سکتا ہے لیکن جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر اس حالت میں جمع کیا جائے تو جرمانہ پڑے گا اللہ سے توبہ بھی کرنا ہوگی اللہ سے معافی بھی مانگنا ہوگی اور جرمانہ بھی پڑے گا ایک دینار یا آدھا دینار اور ایک دینار کتنا ہوتا ہے تقریباً سوا چار گرام سونا سوا چار گرام سونے کی قیمت کیا ہے آج کل آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک گرام کتنی ہے کئی ممالک میں چار لاکھ روپیہ بن جائے گا کہ بیگم سے حیض حالت میں تلق کیمپ کریں گے تو چار لاکھ روپیہ صدقہ خیرات کرنا ہوگا <تصحیح> مسلم شیو کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نے فرمایا تھا اس ناؤکول رشین نے کہا کہ بلکہ یہ الفاظ آگے آ رہے ہیں اگلی یہ میں آ رہے ہیں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو روتے ہے وہاں پہ آ رہے ہیں وہیں پہ وضاحت کروں گا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بکرا میں کہتے ہیں النساء النساف الماہد کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو ولا تک ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ ہرنا یہاں تک کہ حید کے خون سے پاک ہو جائیں فیضات طرنا جب حید کا خون منقطع ہونے کے بعد غسل کر لیں فاتو ہنحای امرکم اللہ اب تم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو اور اللہ کے رسول تل قائم کر رہے ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے آپ احادیث کے محتاط ہیں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں کئی آیات کے سمنے میں آپ کو غلطی لگ سکتی ہے تو اس حدیث کی وجہ سے پتا چلا کہ اس ایت میں جو کہا جا رہا عورتوں سے دور رہو ان کے قریب نہ جاؤ اس سے مراد ہے کہ ان سے جمع نہ کرو حیض کی ہاتھ میں ورنہ قریب جا سکتے ہیں گلے مل سکتے ہیں ان کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن اور احادیث میں تعارض نہیں ہوتا بات تھوڑی سی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جناب یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اس لیے قرآن کو ماننا ضروری ہے اور حدیث کو ہم رد کر دیں گے چاہے بخاری شیف کی حدیث ہے نہیں نہیں نہیں, نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور جو احادیث صحیح ہیں ثابت ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں کو جمع کیا جائے گا تطبیق دی جائے گی دونوں کو ایک ساتھ سمجھا جائے گا اب حدیث نمبر دو سو چھیانوے میم اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم ان جناب رویت انس سے روایت اللہ عنہ آپ کے خادم ان الود کانو حا جام کہ یہودی جب ان میں کسی عورت کو حیض کا خون آتا تو لم یو اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے ولم یو جام یو اور نہ گھروں میں اس کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے دیکھیے یہودیوں کی نفرت اس عورت سے جسے حید کا خون آیا ہو آج لوگ کہتے ہیں کہ شاید اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے اسلام نے وہ سارے حقوق دے دیے جو دینے چاہیے تھے اس سے زیادہ اگر کوئی عورت کو کچھ دے رہا ہے تو وہ اعتدال سے اعتدال کی راہ کو ترک کر رہا ہے پہلے لوگ عورتوں کو حقوق دینے میں تفریح کرتے تھے کمی کتا کرتے تھے اور موجودہ لوگ عورت کو حقوق دینے میں افراد کر رہے ہیں ہاتھ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور صحیح راستہ کون سا ہے اسلام کا راستہ حق کا راستہ اعتدال کا راستہ یہودی دیکھیے تفرید کرتے تھے کمی کتائی کرتے تھے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور ایسی عورتوں کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے تھے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یعنی اس بارے میں سوال کیا فانزل اللہ تو تب اللہ تعالی نے یہ ایت نازل کی کیا ایت ویسالونک عن المحیض کہ یہ اپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں قل ہوا دن اپ کہہ دیں کہ حیض تو گندی ہے ہے کا خون گندی چیز ہے گنگی ہے فاتدل النساء في المحیض اس لیے عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں الگ رہنے کا مطلب کیا ہے حدیث نمبر 295 سو کی روشنی میں ہمیں پتا چل گیا کہ الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمع نہ کرو ورنہ آپ بطور خامت اپنی بیگم سے مسافہ کر سکتے ہیں اس کے کے ساتھ سکتے ہیں آخر ال یہ عیت ناظر ہوئی عیت کے آخر تک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنا سب کچھ کرو یعنی کہ تمہاری بیگم حیض کی حالت میں ہے تم حیض کی ہاتھ میں اس نوک اللہ سب کچھ کرو ان لنکا سوائے جمع کے جن کے بوسہ دے سکتے ہو مصافہ کر سکتے ہو لیٹ سکتے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہو اور ان کی گود میں سر رکھ سکتے ہو یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے اندازہ کی دیئے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے اور عورت کو انسان سمجھا عورت کو عزت دی اور ایسی تعلیمات دی اللہ کے رسول علیہ سات اسلام نے جن تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ خامد کو چاہیے اپنی بیوی بی کو پیار دے محبت دے اور سے اچھا سلوک کرے اب ہم بڑھتے ہیں تیسری فصل کی طرف الفصل و البدو یہ فصل کس کے بارے میں ہے وضو کے بارے میں باپ کس کے بارے میں ہے باپ فضل الودوعی. یہ باپ وضو کی فضیلت کے بارے میں دو سو ستانوے ٹو نائنٹی سیون اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہے امام مسلم الحمران مولا عثمان روایت ہے حمران سے جو ہمارے تیسرے خلیفہ جناب عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہیں قالا وہ کہتے ہیں عطی تو عثمان ابن عفان بھی وضو ان کہ میں جناب عثمان بن عفان کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا یہاں پہ غور کیجیے گا وضو یہ وضو نہیں ہے بلکہ واؤ کے اوپر زبر ہے وضو ہے تو وضو تو اسی کو کہتے ہیں جو آپ جانتے ہیں وضو کرنا یہاں پہ وضو ہے وضو جب واؤ کے اوپر زبر ہو تو یہ وضو کے پانی کو کہتے ہیں تو حمران کہتے ہیں میں عثمان بن افان کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا فتہ وضعت انہوں نے وضو کیا ثم قالا پھر کہنے لگے اِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رسول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احادیثا لا ادری ماہی کہنے لگے کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلاۃ وسلام سے کئی حدیثیں بیان کرتے ہیں لا ادری مجھے نہیں معلوم وہ حدیثیں کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اللہ مگر اللہ لیکن انی رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے توجہ کہ آپ نے وضو کیا مثلا وضوء احادہ میرے اس وضو کی طرح جیسا وزو ابھی میں نے کیا ہے ویسا ودو آپ نے کیا ثم کالا پھر آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تو ہاکدہ جو اسلام ودو کرے له اسے بخش دیے جائیں گے ما تقدم من بھی جو اس کے گناہ گزر چکے ہیں اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ اکبر یعنی کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس انداز سے وضو کرنے سے اندازہ کیجیے اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے ہر وضو پہ گناہ جڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں رحمت کرنا چاہتے ہیں ہم پیچھے ہم اراض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آگے بڑھو میں تمہارے گناہ معاف کروں تو جب وضو ویسے کیا جائے لیکن یہ شرط دیکھ لیں وضو ویسے کرنا جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا جبکہ پاک و ہند کے لوگ عام طور پہ وہ وضو نہیں کرتے جو اللہ کے رسول نے سکھایا مثال کے طور پہ کئی لوگ وضو کرتے ہیں تو سر کا مسا کرنے کے بعد گردن کا مسا کرتے ہیں گردن کا مسا کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے ایسے ہی وضو کرتے ہوئے ہر ازب دھوتے ہوئے ہر ازب کی الگ سے دعا پڑتے ہیں یہ بھی نبی علی ہم سے ثابت نہیں ہے وضو کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں تو آسمانوں کی طرف اشارہ کرنا یہ نبی علیٰ ہم سے ثابت نہیں ہے تو جو چاہتا ہے اس کو یہ فضیلت ملے کہ وضو کرنے سے اس کے گناہ جڑ جائیں تو کیسا وضو کرے جیسا اللہ کے رسول نے کیا اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں یہ جی میں نے ویسا وضو کرنا ہے جیسا میرے بزرگوں نے سکھایا میرے پیر صاحب نے میرے مسلک کی کتابوں میں نہیں, نہیں نہیں نہیں وہ وضو کریں جو اللہ کے رسول نے کیا من منتھا جو اسنا وضو کرے غفیر لہو من ہی. اسے بخش دیے جائیں گے جو اس کے گناہ گزر چکے ہیں ان گناہوں سے مراد علماء کے نام نے خبردار کیا ہے سغیرہ گناہ کبیرا گناہ تب معاف ہوں گے جب توبہ کریں گے یعنی کہ سود کوئی آدمی لیتا ہے تو سود کا جرم تب معاف ہوگا جب توبہ کر لے توبہ کیسے کرے گا سود کی نوکری چھوڑے سود کی نوکری کرنے پہ ندامت ہو پشیمانی ہو افسوس ہو آئندہ سود کی نوکری نہ کرنے کا عزم ہو پختہ ارادہ ہو یہ ہے توبہ تو توبہ کرنے سے کبیلا گنا معاف ہوتی ہیں وکانت سلاتی نا فلا سوال پیدا ہوا کہ وضو کرنے سے تو اس کے گناہ معاف ہو گئے اب وہ نماز پڑے گا تو اس کا عجل و ثواب گدر جائے گا تو فرمایا وَكَانَ الصَّلَاةُهُ اور اس کی نماز وَمَشْيُحُ لِلْمَسْجِدِ اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا نافیلہ تن یہ اضافی ثواب کا باعث بنے گا یہ زائد ثواب کا باعث بنے گا یعنی کہ وضو سے گناہ معاف ہو گئے اور نماز اور مسجد کے چل کر گئے ہیں اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ گناہ تو پہلے معاف ہو گئے پھر اب کیا ہوگا اس سے اس سے نیکیاں ملیں گی درجات بلند ہوں گے اللہ اکبر کتنا عظیم دین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آج لوگ کیا کہتے ہیں کون جائے جائیدی مسجد میں اتنی دور ہے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں دکان پہ ہی پڑھ لیتے ہیں بھائی مسجد میں جائیں گے ایک ایک قدم پہ آپ کو درو ثواب ملے گا اگر مسجد آپ کے گھر سے دور ہے اتنی دور ہے کہ اسپیکر کے بغیر جان دی جائے تو آپ کے گھر میں آواز نہیں آتی تو آپ کا گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے لیکن مسجد میں جانا اللہ اکبر اس کی اپنی برکت ہے اس کی اپنی روحانیت ہے مسجد میں لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا اس کا اپنا درو ثواب ہے اس کا اپنا لطف ہے اس کا اپنی سعادت ہے رو زندہ ہو جاتی ہے دل بیدار ہو جاتا ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلا وضو کی فضیلت کا اور یہ پتا چلا کہ وضو ویسے کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کیا اپنی اپنی مردی نہیں اپنے اپنے مسلح کی مردی نہیں چلے گی اپنے اپنے پیر صاحب کاری صاحب کی مردی نہیں صحیح طور پہ ان احادیث کا مطالعہ کریں جن احادیث میں نبی علیم کے وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے بالکل آپ کے طریقے کی طرح وضو کریں باب نمبر دو باب لا لاتب کہ تہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی حدیث نمبر دو سو اٹھانوے ٹو ایٹ اس حدیث کو روید کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور مسلم دونوں ابھی ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی اس آدمی کی من احدا جو بے ودو ہو جائے جس کا حدث ہو جائے کب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی حتٰ یہاں تک کہ کر لے جس کا وضو ٹوٹ گیا جب تک وضو نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ہوا نکل گئی یا کسی بھی طریقے سے وضو ٹوٹ گیا جب تک وضو نہیں کریں گے نماز قبول نہیں ہوگی اور بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی مریض ہے مسلسل پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں مسلسل ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ جب نماز کا وقت شروع ہو تب وضو کرے اس کے بعد وہ نماز پڑھتا رہے چاہے اس کی ہوا نکلتی رہے چاہے پیشاب کے کترے نکلتے رہے لیکن پیشاب کے کچرے اس لباس پہ نہ گریں جو پہنا ہوا ہے بلکہ اپنی شرمگاہ پہ کوئی نمار رکھ لے یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کر لے زیادہ فی البخاری اضافہ کیا ہے بخاری میں یعنی کہ بخاری میں اضافہ بھی آیا ہے اس ویت میں مزید الفاظ بھی آئے ہیں کا ابو رحرا جن کے اللہ کے نے کہا ہے نا لا من احدث اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا حدث ہو جائے جب تک کہ بدو نہ کر لے تو یہ آدمی کہنا ہے یہ حدث سے کیا مراد ہے مل حدث حدث کیا ہوتا ہے قال جناب ابو اب نے کہا او فسا ان پچھلی شرمگاہ سے ہوا کا نکلنا او دراتن یا پاد مارنا کے یعنی کہ وہ ہوا ہے جس کی آواز نہیں ہوتی اور دراتن وہ آواز ہے وہ ہوا ہے جو شرمگاہ سے نکلتی ہے پچھلی شرمگاہ سے لیکن ساتھ آواز بھی ہوتی ہے تو یہ ہے الحدث تو الحدث کی وضاحت جناب رہنا کی یہ دو چیزوں کے ذریعے ورنہ حدث اس کے علاوہ بھی ہیں پیشاب نکلنے سے بھی حدث ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے پخانہ نکل جائے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہوا نکل جائے تو پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بہر وضو ٹوٹ جائے جب تک وضو نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی اس سے آپ اندازہ کر لیں وضو کی کیا اہمیت ہے البتہ جو وضو نہیں کر سکتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا وضو نہیں کر سکتا اس لیے کہ وضو کے لیے پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی تو وہ تیمم کر سکتا ہے اس کے لیے متبادر موجود ہے باب نمبر تین باب صفت الوضو یہ باب کس کے بارے میں ہے وضو کے وصف کے بارے میں وضو کے طریقے کے بارے میں وضو کا طریقہ کیا ہے حدیث نمبر دو سو ننانوے کا امام بخاری کا, کا؟ بن بن جبکہ ان سے سوال کیا گیا کن سے عبداللہ بن زید سے کس بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی سات اسلام کے وضو کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو ان سے روایت ہے کہ فتح بتوری مما کہ انہوں نے طلب کیا منگوایا نے عبداللہ بن زید نے بتوری پانی کا ایک برتن انہوں نے کیا کیا پانی کا ایک برتن منگوایا فتح وب الحم تو ان کے سامنے وضو کیا ان کے لیے وضو کیا اچھا اب دیکھیں سوال کیا, کیا کیا گیا تھا سوال یہ نہیں کیا گیا کہ وضو کا طریقہ بتا دیں سوال کیا گیا نبی علیہ السلام کے وضو کا طریقہ بتائیں اور میرے بھائیوں میری بھی آپ سے اندرخواست ہے یہ سوال کیا کریں اللہ کے رسول کا طریقہ نماز کیا تھا اللہ کے رسول کا طریقہ وضو کیا تھا فدا تو اس صحابی عبداللہ بن زید نے منگوایا پانی کا برتن فتح تو ان کے سامنے وضو کیا ان کی خاطر وضو کیا فکافہ فَغَسَ لَهُمَا ثَلَاثًا تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالا یا انہوں نے برتن کو جھکایا فَغَسَ لَهُمَا ثَلَاثًا تو انہوں نے اپنے دو ہاتھوں کو دویا کتنی بار تین بار ثُمَّا دخلِدَهُ فِي الْإِنَا پھر داغل کیا اپنے ہاتھ کو فِي الْإِنَائِ برطن میں فماد مادا تو کلی کی وہ سنسکا اور ناک میں پانی چڑھایا وہ سرا اور ناک کے پانی کو جاڑا کتنی بار تین بار کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کے پانی کو جاڑا کتنی دفعہ تین مرتبہ سلاسی غلفات پانی کے تین چلووں کے ساتھ یعنی کہ تین دفعہ یہ دیکھیں چلو ہو گیا تین دفعہ پانی پانی لیا چلو میں منہ میں ڈالتے اور کچھ حصہ ناک میں ڈالتے اور پھر ناک کو جاڑتے یہ عمل آپ نے تین مرتبہ کیا عام طور پہ آدیش میں یہی طریقہ آتا ہے وزو میں کہ آپ ہاتھ میں پانی لیں کچھ پانی منہ میں ڈالیں اور کچھ پانی ناک میں ڈالیں کلی کریں پانی بار پھینک دیں اور پھر ناک کا پانی جھاڑ دیں یعنی کہ ایک ہی چلو کا کچھ پانی منہ میں اور کچھ پانی ناک میں البتہ ایک آدھ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کلی کا پانی الگ اور ناک کا پانی الگ ورنہ عام طور پہ یہی طریقہ آیا ہے کہ ایک چلو میں پانی لیتے اور اس کا کچھ حصہ منہ میں اور کچھ حصہ ناک میں فمض مادا تو آپ نے کلی کی وستن شکا اور ناک میں پانی چڑھایا وستن سرا اور ناک کا پانی جھڑا سلاسن یہ تینوں کام کتنی بار کیے؟ تین مرتبہ کیے بِثلافی غرفات مما پانی کے تین چلووں کے ساتھ ثُمَّ دْخَلَ يَدْحُ فِي الْإِنَا پھر اپنے ہاتھ کو برطن میں داخل کیا فَغَسَلَ وَجَوُ سلاسن تو آپ نے چیرے کو دویا کتنی بار؟ تین بار ثُمَّ دْخَلَ يَدْحُ فِي پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا کہاں پانی میں پھر اپنے ہاتھوں کو داخل کیا کہاں فلینائی برتن میں فغسل یدائیہ للملفقین مرتین مرتین تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے الی الملفقین دونوں کوہنیوں تک مرتین مر مرتین مر دو دو مرتبہ تو وضو کے اذاہ ایک ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں وضو کے اذاہ دو دو مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں وضو کے اذاہ تین تین مرتبہ بھی دھو سکتے, سکتے ہیں چار مرتبہ نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی عضو کو ایک دفعہ دوئیں کسی کو دو کسی کو تین تو یہاں پہ کونیوں کو ہاتھوں کو کونیوں تک دو دو مرتبہ دوئے آئے ثُمَّ اَدْخَلَ يَدْحُفْلِنَا پھر آپ نے اپنا ہاتھ داخل کیا کسم برتن میں فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ تو آپ نے اپنے سر کا مسا کیا فَأَقْبَلَ بِيَدَئِهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے کر آئے اور پھر پیچھے سے ان کو آگے لے کر آئے اکبر ابھی اکبر ابھی ما اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے کر آئے اور پیچھے سے آگے لے کر گئے کیسے میں یہ بتا دوں ذرا واضح ہو جائے ہاتھ گیلے کر لیے گئے اس کے بعد یہاں پہ ہاتھ رکھیں اس انداز سے پیچھے لے کر جائیں اور پھر ایسے واپس لے کر آئے ثُمَّ أدخل پھر آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور یاد رہے سر کا مسا ایک مرتبہ داخل کیا تو آپ نے دونوں پاؤں دے اور ان دونوں کی روایت میں ہے کن دونوں کی بخاری مسلم کی کہ ثُمَّ پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں دوئے الکا کہاں تک کخنوں تک تو پاؤں دونے ہیں جرابیں پہنی ہو تو پھر مسا کرنے کی اجازت ہے شرط یہ ہے کہ جرابیں اس وقت پہنی گئی ہوں جب آپ باوضو ہوں لیکن جب جرابیں نہیں پہنی یا جرابیں پہنی تھیں اس وقت جب وضو نہیں تھا تو جب وضو کریں گے تو آپ پہ واجب ہے کہ اپنے پاؤں کو دوئیں کچھ لوگ آپ کو معلوم ہے کہ پاؤں پہ مسا کرتے ہیں جبکہ جرابیں نہیں پہنی ہوتی ہیں ان کا طریقہ غلط ہے سمہ غصہ رجلی پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں دوئی لکا بینی کہاں تک تخنوں تک سمہ قالا پھر کہا کس نے کہا عبداللہ بن زیدنی حاکدہ کانا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تھا نبی علیہ السلام کا وضوء دیکھیے صحابہ اکرام کیا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کا وضو بتایا جائے صحابہ اکرام لوگوں سے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کے وضو کا طریقہ یہ تھا جیسے میں بتا رہا ہوں ان میں یہ نہیں تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کے وضو کا طریقہ کیا تھا عمر فاروق کے وضو کا طریقہ کیا تھا جناب عثمان کے وضو کا طریقہ کیا تھا جناب علی کے وضو کا طریقہ کیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان چار خلافہ کو چار امام بنا لیا جائے کچھ کا مسلک ہو جائے بکری اور کچھ کا مسلک ہو جائے عمری اور کچھ کا مسلک ہو جائے عثمانی اور کچھ کا مسلک ہو جائے علوی نہیں ہر معاملے میں سوال کیا ہو رہا ہے اللہ کے رسول کا طریقہ اور جواب دینے والے بھی جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ سات وسنام کے طریقے کے مطابق وضو کرنے کی نمازیں پڑھنے کی اور تہارت حاصل کرنے کی توفیق دے اور آپ کا بتایا وہ عقیدہ اپنانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے اور غلط قسم کے طریقوں سے اور غلط قسم کی تقریر سے محفوظ رکھے وہ آخر الداعان علی الحمد العالمین